جب محبوب تو بہت مہنگا ہے چلو اب بُڑھاپے میں مال کی کمی ہے غربت ہے چل کے اس سے بخارا ہی لے لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ بخارا لے کر ہماری یعنی قسمت بدل جائے تو اس نے جا کے جب کہا اپنے اس عاشق عاشقار سے وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کچھ نہیں تھا اب اس نے کیا کہا کہ ارے اب اب اب زمانہ بدل گیا زمانے کے بدلنے سے احکامات بدل جاتے لہٰذا اس نے کہا اس نے کہا کہ اب سمر قند ہو بخارا اور بخار کا شہر اب تو بخارا کا شہر کیا دوں میں تو تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دے سکتا بلکہ تمہیں دیکھ کے مجھے بخار آ رہا ہے چلو یہاں سے چہرہ اپنا کرو کیونکہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا فرماتے تھے مسل مشہور ہے کہ گزر گیا لکیر چھوڑ گیا لکیر پیٹتے رہ گئے سانپ تو چلا گیا لکیریں پیٹتے رہ گئے کہتے ہیں نا یہ مقولہ اسی لیے مشہور ہوتا ہے کہ سانپ اکثر تیزی سے گزر جاتا ہے لوگ لکیروں کو پیٹتے رہ جاتے ہیں فرماتے تھے کہ تو گزر کر لکیریں چھوڑ جاتا ہے حسن گزر کر لکیریں بھی نہیں چھوڑتا اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اپنی نوجوانی میں, یہ اپنے بچپنے میں ایسا رہا ہوگا ایسا جغرافیہ بدل جاتا یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے ذہن مشتری اور مررخ لے گا اس لیے یہ, سارے یہ سارا جہان پانی ہے تماشے کے اور کچھ نہیں جس میں ہم لگے ہیں یہ سب خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا احسانہ تھا آخری وقت میں یہ پتا چلتا ہے تو بہرحال اس حدیث شریف کو اور دو اور حدیث شریف کو علامہ نبوی رحم اللہ تعالی جو بہت بڑے عالم میں ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ تین حدیثیں ایسی ہیں جن کو مدار اسلام کہا جا سکتا امام ابو زکریہ نبوی رحم اللہ تعالی اچھا کنیت ہے ابو زکریہ شادی نہیں کی نا, نیت ہے نا ابو زکریہ کنیت تو پہلے صحابہ بچوں میں بھی ہوتا تھا کے دور میں بچوں میں بھی کل نیت ہوتی تھی آبا شریف کے الفاظ تمہارا تمہارا بلبل کیا ہوا آپ نے بچے سے دل جوئی فرمائی تمہارا بلبل کیا ہوا مر گیا نا تو, وہ حضرہ ادافت تو آپ نے خافیہ بندی فرمائی یا آبا عمیر اس کے لیے آپ نے پتا چلا اس سے عزیز سے علما نے مسائل نوجوان یا لڑکے کا بھی کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے اور جس کی نہ بھی ہو اس کی بھی کوئی کنیت رکھ دینا بھی جائز ہے اور قافیہ بندی بھی جائز ہے یا آبا عمیر معافر تمہارے نغیر نے کیا کیا ہوا اس کا اس کا کیا بنا وہ مر گیا بچا اور یہ حدیث شریف جو ہے لکھی ہے کہ یہ حدیث شریف جب انہوں نے سنی تو ان کی عمر آٹھ سال اور سات مہینے تھی آٹھ سال اور سات مہینے آج بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچوں کو دین کا شوق ذوق نہیں پندرہ سال کے ہو گئے بھی والدین کہتے ابھی تو بچہ ہے والدین اگر, اگر والدین کی سرکردگی میں اور سرپرستی میں رہنے والے بچے نماز چھوڑیں گے تو اس کا قصور اور گناہ والدین کے سر پر ہوگا پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہے. یا غیر کسی جذبات کی تو بچوں کو شروع سے حکایات صحابہ پڑھائیں دیکھے ابو جہل کو کس نے قتل کیا ابو جہل کو دو بچوں نے بڑھ کے حملہ کیا حضرت یہ بچے عام بچے نہیں کہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے آقا کو برا بھلا کہتا ہے پھر انہوں نے دکھایا حضرت عبد الرحمان تمہارا مطلوب ہو جا رہا ہے ایسے لبک کے گئے ایسے چھپٹ کے جیسے جیسے عقاب ہے جا کے جو ہے اس کے پہلے کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے سواری کے پیر, پیر پہ حملہ کیا وہ گرا پھر اس پہ حملہ کیا لیکن آخری وقت میں بھی اس کا کبر دیکھے ابو جہل کا ابو جہل حالانکہ اس کی کنت ابو ابو الحکم تھی ابو جہل کی کننیت ابو الحکم تھیم حکم حکمت سے یعنی بہت پڑھا لکھا صاحب علم آدمی تھا جہال نہیں تھا لیکن پڑھا لکھا آدمی جب جہالت جیسی باتیں کرے اور حضرت مولانا تعالیٰ کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ منتخب کرنا، کو انتخاب, کیا گیا، انتخاب کیا گیا تو رہتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی حضرت معاشری صاحب اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ شکلی نعمانی کے مقابلے میں یعنی کہ مقابلے کی بات نہیں بات اس کی علامہ شبین میں بھی تاریخ لکھی ہے اور سیرت بھی لکھی ہے لیکن اس جب انہوں نے لکھی ہے وہ سر سید کے زیر نگر تھے اور زیر اہتمام لکھی گئی لہذا اس میں اس میں, اس میں اس میں پوزیشن دفاعی ہے اور معدری صاحب نے بالکل, بالکل حق اور سچ بے باقی کے ساتھ لکھا جو علماء حق کا وتیرا ہے اور جگہ جگہ مینشن بھی کیا ہے صاحب نے کہا, یہاں پہ جہاد نہیں کیا ہے کیا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین ہی نافذ کیا جائے اور, اور وہ جس جس جسم کا وہ حصہ جو پھوڑا بننے لگے اس کا دینا ہی جسم کی سلامتی کی علامت اور دلیل ہوتی ہے بےچارے کو نہ مارو بچا بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بتائیے کیا بہت رحمت سانپ کو مارنا اہم رحمت ہے ایسے دشمن کو جو زمین پر فساد مچاتا ہے اس کا خلا خما کرنا یہ زمین پر رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا علیہ السلام کے پوچھا گیا تم کہاں سے آئے ہم بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ علیہ السلام گئے فوراً ایک سمیم ایک بچڑا روسٹ کر کے لے آئے مہمان نواز تھے بچڑا انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں کھائے نہیں رہے وہ فرشتے کہاں سے کھائے گئے اللہ تعالیٰ تم لوگ کھاتے نہیں کیسے ہو زمانے میں مہمان کی مہمانی قبول نہ کرنا اس کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچا ہے آج کھا کے بھی لوگ نقصان پہنچاتے ہوتی تھی کہ یہ کھا مطلب نہیں رہا مطلب کھاتے نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے السلام،, السلام کے قوم کی طرف کہ جس پر عذاب دینا ہے کہ دینا چاہتے ہو وہ تو میرا بھانجا یا نتیجہ ہے فرشتہ تھا, فرشتہ تھا, فرشتہ تھا، یعنی انہوں نے سفارش کرنی چاہیے کیونکہ اناہیم اللہ اللہ اواہ منی اللہ حلیم حلیم بھی یہ تھے اواہ بھی تھے اور منیب بھی تھے, تھے اور بہت زیادہ منیف اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے والے آ ازاری کرنے والے گریا ازاری کرنے والے اللہ تعالی منیبنیب سے رجوع کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انہوں نے سفارش کی کہ فرشتوں نے کہا یہ تو طے ہو چکا ہے کی سفارش سے کچھ نہیں ہو. فیصلہ ہو چکا تھا وہ نافرمان فرمان مان ہی نہیں رہے تھے تو. تو پہلے احاب کیسے ہوتا وہ گئے فرشتے گئے اور جا کے انہوں نے کیا کیا بستی کو اٹھایا سرکچوں کی بستی کو اٹھایا لوت علیہ السلام کو آپ اور آپ کی قوم نکل جائے یہاں سے آدھی رات کو رات کے وقت اور بس وہ آپ کی بیوی رہ جائے جو جو گی جوار کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ہے کہ کافرہ بھی تھی لیکن بعضوں نے کہا کہ فاسقہ تھی تو وہ ان لوگوں سے ملی ہوئی وہ بھی رہ گئی پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیوی ہونے سے بھی نجات نہیں ہو سکتی اگر وہ صالح سالح بھی چھوڑ دیا گیا اور پھر وہاں سے نکلے اور فرشتے رحم اللہ تعالی کے فرشتوں نے آواز سنی اتنا قریب لے گئے اور وہاں سے الٹا کر دیا بستی کیوں الٹا کیا؟ وہ لوگ الٹے عمل کرتے تھے وہ لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس, اس کو پلٹ دو پلٹ دیا اب بتائیے دس ہزار فٹ کی بلندی سے بیس ہزار فٹ کی بلندی سے گرنے والا بچتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پیر بھی دھس جاتے ہیں بدن میں جس میں ایسا ہوتا ہے پھر کیا تھا کیوں اوپر سے پتھر برسائے گئے حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غذب تھا یہ غضب. ورنہ پتھر برسانے کی کیا ضرورت جس قوم کو آسمان تک اٹھا کر پٹوا گیا ہو اس کو پتھر مارنے کی کیا ضرورت اور پتھر پہ نام لکھا ہوا ہر فاسق کا ہر فاجر کا ہر نافرمان کا نام لکھا پتھر لگتے ہوئے اور بھوسا ہو جا رہا تھا وہ بچے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی سے دور ہو جاؤ جو قریب ہوگا جو تقرب ہوگا وہ تک ہوگا بعض دفعہ معلوم نہیں بھی ہوتا یہ سمجھ کے کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہے, ایسا ہے اپنا نفس کئی طرح کے چکر دیتا ہے اور آدمی ناجائز عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مولوی صورت لوگ عورتوں سے بچنا آسان ہوتا ہے لڑکوں اور بچوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے لہذا بچوں گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ اگر یہ فیل اچھا تھا خدا پتھر نہ برسا حضرت والا اسی طرح دائیں بائیں بٹھاتے تھے بے داڑھی پونچ والے بچوں کو باد نے کہا بھی آپ اتنے کمزور ہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے آج کے لوگ آور ہونا چاہیے یعنی عورت سے آخ ہمیں آخ ملا کے بات کرو بلکہ ہاتھ میں ملاؤ سب کچھ کرو اور کچھ ہو نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ عجیب الٹی لوجک حضرا ہے کہ اختر ببانگ دوہل ممبر سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اختر کمزور ہے کمزور ہے کمزور ہے خلی قل انسان و ضعیف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف بنا یہ کیوں زور آور بن رہا ہے تحریر میں نہیں لا سکتا یعنی ان نقصانات کو میں بیان نہیں کر سکتا اتنے نقصانات ہوتا. تو یہ بات تو درمیان میں آ گئی بات یہ تھی کہ دیکھیے فرشتوں کے ذریعے عذاب دیا نا اللہ تعالیٰ نے اور کسی قوم پہ چیخ ماری ایسی چیخ ساری کی ساری قوم اسی وقت ختم ہو گئی کلیجے پھٹ گئے وہ چیخ ابو جہل کے دور میں نہیں مارا جا سکتا وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ حکم دینے چاہیے اب آپ کو اجازت ہے پہلے صرف پہلے صرف جو ہے برداشت کا حکم تھا پھر اجازت دی گئی پھر حکم دیا گیا اب آپ بھی ہتھیار اٹھائی جائیے اور پھر صحابہ کے ہاتھ سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے امیہ بن خلف کو قتل کروایا گیا اور صحابہ کے ہاتھ سے کافروں کو عذاب دیا گیا تو اس امت کا یہ بھی تر رہے امتیاز ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود عذاب دیتے دی لیکن اس امت کو اس امت کو اس بارے میں کیا کہ اس اب اس کے بعد لوگوں سے بعض لوگوں کو عذاب دیں گے اہل حق سے اہل باطل کو مٹائے گی مطالعہ کا ذوق ہو جائے کچھ نہیں حضرت شیخ کے کیتی تو پڑھ سکتے مولانا ذکر جن کے فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے ہر زبان میں پڑھی جا رہی ہے قرآن کریم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہی کتاب میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو لیکن ہر جگہ ہم لوگ الحمد للہ سارے نام جو اڑے ککراڑو اور جو ہے آگے بھی ایک اور نام تھا وہ نکل گئے اس کا سفرنامہ ہی میں لکھا تھا تو اسلام میں چھپ بھی چکا ہے وہاں پہ الحمد رینجرس کے جوان تھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا کچھ دن کی بات ان کو سنائی وہاں بھی فضا العمال رکھی ہوئی کہ فضائے اعمال پڑھے اور آپ لوگ داڑیوں کو بڑھائے ڈرے نہیں ان شاء اللہ کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کا روب اور بڑھ جائے گا دشمن پر. یہ پکے مسلمان ہیں انہوں نے وعدہ کیا کیونکہ قد بھی اچھے اچھے تھے جو ہمارے ساتھ تھے رینجرس کے بڑے آفیسر تو الحمدللہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے تو حضرت یہی حضرت شیخ کی آپ بیتی ہے اس کو بھی پڑھیں پتہ چلے گا بزرگان عدیم کی زندگی کیسی گزری تو اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادری صاف فرماتے ہیں کہ ابو جہل جس دن مارا گیا ایک تو بات وہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود ایک روایت کے مطابق اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھے اور اس کو قتل کرنے کے لیے یہ یہ مرتے وقت بھی یہ اس کو اتنا تکبر تھا پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو عبد میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا شانوں کے پاس سے کندھوں کے پاس سے تاکہ اور, اور اور گردنوں میں اونچی نظر آئے محیب نظر آئے ہیبت ناک نظر آئے سردار کا سردار کی گردن ہے مرتے وقت میں آپ علیہ وسلام کے سامنے جو پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاضا رقص ابو جہل یہ ابو جہل کا سر ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں اور آپ آب، نے ایک روایت کے مطابق سجا شکنانا بجا لا ہے روئے نہیں ہائے جہنم میں کیوں چلا گیا جہنم خود خریدی تھی اس رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر روئے نہیں خوشیاں اور بعض روایت کے مطابق آپ نے دو رکعت شکنانہ ادا کیا اور پھر آپ جہاں پہ اور پھر سب سرداروں کو ایک خاص کنویں خاص قوے میں دفن کیا عام لوگوں کو الگ ستر مارے گئے تین دن آپ نے وہاں فرمایا. پھر آپ جب وہاں سے گزر کے گئے تو آپ نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے خطاب کیا اے فلانے ابو جہل اے اے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے مولا نے خطاب کر رہے ہیں کیا یہ سنتے ہیں عمر، تجھ سے زیادہ سنتے ہیں. تجھ سے زیادہ اللہ تعالی ان کو سنائے گا نہیں بات اللہ تعالی قاضر ہے کہ بہرف کے بھی سنائے موتا صحابہ اختلافی ہے لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ مردے سنتے اور جناب رسول اللہ چلا اس دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے ہر چیز میں ہے نہ غضب اتنا بڑھے اور نہ شفقت اتنی بڑھے حد سے زیادہ کوئی چیز نہیں دونوں طرف اعتدال تو میں یہ دو بچوں کا ذکر آیا تھا اس پہ ذکر آ گیا اور کہتے ہیں کہ الگ ہیں لیکن نام دونوں کا ہی ہے ایک جیسا ماض اور محافظ پڑھتے ہیں محاوز نہیں محاوز پہ تجدید ہے معاذ اور ماؤز پڑھتے ماؤز نہیں ہے محاوض محاذ اور محفوظ دون چھوٹے بچے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا جہاں تو یہ بات اس پہ آئی تھی پائیں اوپر کرو پر مجھے معلوم ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے ابھی فوراً کوئی کہے گا ارے یہ اس کا تو کوئی دین ابھی نہیں یہ مکلف نہیں नहीं بھی نہیں नहीं पढता ہے है कि نہیں नहीं लेकिन हम तो ہیں اس इसको دین की دین والی تربیت دینے پر جناب رسول اللہ پانچ پانچ دس دس سال کے بچوں کو چڈی پہنائی ہوئی چھ سات سات آٹھ آٹھ دس دس سال کی بچیوں کو اسکرٹ پہنا رہے ہیں آج لوگ یہ بے حیائی وہیں سے چل رہی ہے آدھا جسم کھلا ہوا ہے پیٹ پیچھے سے نظر آ رہی ہے جسم آگے سے نظر آ رہی ہے یہ پہنانے کی ضرورت کیا ہے شروع سے اس کو حیا بارہ سال کی بچی کو تو گھر میں بٹھانا چاہیے اگر कोई ہی नहीं क्या क्या پابندی क्या پردے کے ساتھ پڑھائی نہیں ہو سکتی کیا محرم کوئی پڑھا نہیں سکتا عورتیں ہیں ٹیچر ہیں ایسے کتنے اسکول ہیں ایسے بہت سے اسکول ہیں تھوڑا سا پیسہ زیادہ جائے جائے لیکن غیر محرم سے اگر ہمارے بچے پڑھیں گے لڑکا لیڈیز سے پڑھ رہے اکثر بچوں کی جو ہے مسنگ مس اور بچوں کی عمر بارہ تیرہ چودہ سال ہو رہی اب سمجھدار نہیں ہے کیا آج کے بچے تو آنکھ کھولتے ہی آنکھ کھول لیتا پہلے کے بچے بہت دیر تک کھولتے رہتے آج کے کمپیوٹر ہیں پہلے سے ہی وہ فاسٹ پہلے سے ہی فاسٹ ہے بولتے بھی جلدی ہیں سمجھتے بھی جلدی ہیں تو دس بارہ سال میں بھی نہیں سمجھیں اس گے سے سے اس کو ماحول دینا چاہیے ہم اس کو وہ ماحول دیں گے جو غیروں کا ہے کیا بات ہے پلا اسکول بہت اچھا ہے فلاں تو ذرا ذرا سا وہ اس کا معیار سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے بس یہی اسٹینڈرڈ رہ گیا سارا سٹینڈرد سٹینڈرد حاصل کر لے گا پھر حضرت کہتا ہے کہ میں آؤں تو دروازہ کھولنا چوکی دار بنایا جائے آپ اس کو سمجھائیے کو. حضرت نے فرمایا تم نے اس کو دین سکھایا تو میں اس کو حقوق تم نے اس کو ربا کے حقوق سکھائے صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھایا اور غیروں میں تعلیم حاصل کروا دینے دریا, کر دی دریا دریا کے درمیان ہاتھ پاؤں ڈال کے چھوڑ دیا ڈال دیا پھر کہتے دیکھو بیٹا دامن بھیگنا نہیں چاہیے کیا اصل کا جنازہ ہے ایسے ماحول میں چھوڑ دیا مکس گیدرنگ کے دھوگوں کا ہوشیار ہے نا چکر میں مت بڑے جو متقی اس کے لیے بھی رہنا جائز نہیں چل جائے گا بتا ہی نہیں بیچارے اور بچپن میں تجسس زیادہ ہوتا ہے بڑے پن سے زیادہ ہوتا ہے بُڑھاپے میں سب تجسس ختم ہو جاتا ہے بچپن میں تجسس زیادہ ہوتا ہے اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ بچوں کے افعال کی نگہداشت اگر بچہ بے نمازی ہوگا تو والدین کو گناہ ہوگا اگر بچے بچوں کے پائچے نیچے رہیں گے اور بچیاں بے پردہ پھریں گی پوری ذمہ داری سے عرض ہوں کہ گناگار والدین ہوں ان کو ماحول فراہم کرنا اپنی بیوی کو پردہ کرانا اپنے بھائیوں سے ہی جیٹ سے دیور سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دیوس ہے حضرت مفتی رشید فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو خیروں کو دکھاتا ہے اور دیوس ہے ح جو, کی جو ہے کڑا ہوتا ہے بری تو لگتی ہے لیکن ہے بات یہی کہ ہمارے دال میں خود کالا ہے نہیں ہماری بیوی بی مانتی نہیں ہم مانتے ہم تو پردہ کریں ہم اپنی بیوی بی کی बहनों से پردہ करें تمام جس سے کل بھی میں نے وہاں ساکران میں اس مسئلے کو بہت آسان کر کے اور اور کیا بیان کیا فائدہ کلیا سمجھ لیں جس سے زندگی میں جن عورت اور مرد کا نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ان سے آپس میں پردہ ہے بس بس یہ قائدہ کن لیا ہے, کبھی بھی جس سے نکاح ہو سکتا ہے کیوں مامی سے نکاح نہیں ہوئے گا بھابھی سے نکاح نہیں ہوئے گا کتنے ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں اور جہاں نہیں وہ ہوتا وہاں پردہ نہیں ہوتا وہاں ایسے کتنے ہوتے ہیں کہ بعد میں ساری خاندان میں چرچا ہوتا ہے رسوائیاں ہوتی ہیں. کتنے کیسز ایسے آتے رہتے ہیں؟ جو اس مسجد میں بیان کرنا مشکل ہے اور دارالفتا میں آتے لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ خود پوچھتے ہیں لوگ ورنہ کی ضرورت ہی نہیں یہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا یہ خود کچوے لگاتا ہے لیکن بعد میں کچوپے لگایا تو کیا فائدہ پہلے جو کہا جاتا ہے نہیں نہیں اتنی نہیں ہونا بالکل تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے تھوڑا جو ہے نفس کا بھی حصہ ہونا چاہیے تو امام ابو دکریا نبوی رحم اللہ تعالیٰ یہ بات حدیث شریف جو بیان کیے علامہ جسد ابو یہ حدیث شریف بیان کی اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کب سنی جب آپ علیہ السلام ان کی عمر آٹھ سال اور سات مہینے تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عبارت نقل کی آگے کہ علماء نے دیکھا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بچہ بھی روایت صحیح کرے اور دوسرے صحابہ اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو یہ روایت صحیح ہوتی دوسرے صحابہ موجود تھے انہوں نے اس کو تسلیم کیا اگر غلط ہوتی کہتے ہیں نہیں یہ بچہ غلط بول رہا ہے نہیں بچہ صحیح بول رہا تھا صحابہ میں یہ ذوق تھا لیکن ہمارا ذوق یہ ہے کہ یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا یہ بال یہاں سے ہوں اور یہ لباس ایسا ہو بس نرالا ہو یہ اس زمانے کے ساتھ چل رہا ہو تو امام ابو زکری رحم اللہ تعالیٰ چند بزرگوں میں سے اس طرح اور بھی کئی ہیں جن کے نام گھر کے نام استعدر نہیں رہتے آج کے دور میں حضرت میر صاحب دامدور یہ جی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا امام کی نے بھی نکاح نہیں کیا بشر حافی ننگے پہر رہتے تھے حافی بشر ان کا نام تھا مقام اتنا بڑا تھا کہ امام احمد بن حمبل ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے فقہ کا امام شاگردونے کا حضرت یہ تو عامی آدمی ہے اور عوام کا کلام ہوتے ہیں آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر احمد کتاب اللہ کا عالم ہے, کتاب کا عالم ہے. اور یہ پشر حافی اللہ کا عالم تھا یعنی معرفت رکھنے والا ہے. اللہ کا جاننے والا اللہ کا جاننے والا ہے. تو وہ اتنی عزت کرتے تھے پتہ چلا جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کی ایسے عزت کرتے ہیں حضرت والا جو بنگلہ دیش جاتے تھے وہ محدث جن کے بارے میں جیسرس مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ مولانا ہدایت اللہ سے بڑا محدث ایشیا میں کوئی نہیں وہ محدث آگے پیچھے حضرت والا گھومتے تھے پھر دوسرے تیسرے سفر میں حضرت والا سے بیت ہوئے پھر حضرت والا نے فرمایا بھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں یہ کیا لایا تو میں مولانا ہدایت اللہ کو پیش کروں گا کہ ایسے لوگ بھی ایسے لوگ بھی بندے کے حلقے میں تھے. پتا چلا کہ جتن, جن کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں بھی پھر اتنی زیادہ ہوتی ہیں پہچاننے والی اللہ تعالی ہمیں پہچاننے والی آنکھیں عطا فرمائے. دنیا سے جانے کے بعد سب پہچانتے ہیں نور قدس سب لگاتے ہیں دنیا, دنیا میں جاننے والے اور فائدہ اٹھانے والے کم ہوتے ہیں عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ مول صاحب کو آپ یہ رکھیں آپ وہ رکھیں آپ آپ ایسے جاتے ہیں آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اتنا بڑا سرمایہ ہے اپنے خاص احباب میں کبھی کبھی فرماتے کہ سونا اور ہیرا اپنی حفاظت خود نہیں کرتا لوگ اس کی حفاظت کرتے لوگ اس کی لوگوں نے حفاظت نہیں کی وہ ہیرا ہم سے چھن گیا اور اس طرح بے شمار چھن گئے دنیا میں قدر کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے گا زندگی میں کم لوگ پوچھتے ہیں مرنے کے بعد بندے نے عرض کیا ہے کہ زندہ ہو جب وہ بلی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ ارے اب کہاں ہے اللہ مرنے کے بعد تو جنازے میں لاکھوں لوگ آیا تھا زندہ ہو جب بلی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ مرنے کے بعد اس کی لحد پوچھتے ہیں لوگ مرنے کے بعد بس یہی یہی ہے انہیں سے ملے گا زندگی میں تو کچھ حاصل کیا نہیں مرنے کے بعد کیا ملے گا اللہ اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ اولاد دینے کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ہماری خواہشات پوری کرنے اللہ سے ملانے کے لیے ہوتے ہیں اللہ اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے بھی جو حضرت کہنے کو بھی عجیب سمجھتے ہیں حضرت ایک آدمی مل گیا ہمارے مولانا کو حضرت والے خلیفہ تھے اور بیت المکرم جا رہے تھے عجیب لطیفہ ہے ذرا غور سے سنیے تو وہ ان کو ایک ساتھ مل گئے گاڑی میں بٹھا لیا ہوں کہا کہاں جا رہے ہیں پڑھ رہا ہوں اور میں, میں حضرت مولانا کی مختر صاحب حضرت والا سے میرا دارا ہوں. حضرت والا جی حضرت والا کیوں کہ ذرا مجھے بو آتی ہے حضرت والد تو ہمارے حضرت کی تعلیم دیم کرو اس کو چھیڑو مت اس کو زبردستی کچھ نہیں کہا اور پہنچ گئے جب تو بیان بھی ہوا وہ صاحب بھی بیٹھے تھے مفتی صاحب کے بیان میں حضرت جسٹس مفتی تقسانی صاحب کے بیان میں وہ صاحب بھی بیٹھے تو ہمارے جو دوست مولانا تھے مرید اور اجازت یافتہ اس کے بعد وہ بھی मिले اور بیان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ملے دونوں بیان کے بعد سب نے مصافہ کیا انہوں انہوں نے کہا نے جیسے ہی ماں کہا ملے ہمارے دوست سے حضرت والا کا کیا ہال ہے مفتی صاحب اسمانی صاحب نے پوچھا حضرت والا کا کیا ہال ہے الحمد الحمدللہ بہت اچھے ہیں ہو رہی ہیں پانچ سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا وہ ان کو جو چٹکی لینے کی حضرت یہ بہت سے لوگ حضرت والا کہنے کو شرک کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس میں شرک کی بو یہ کہہ کے مسافہ یعنی ہاتھ چھوڑ دیا کہ بھائی یہ خشکی ہے خشکی کا کوئی علاج نہیں ہے خشکی لا علاج ہے ایسی خشکی نہیں ہونی چاہیے فرماتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں بعد خشکی اتنی ہوتی کہ اولیاء اللہ کو نظروں سے گرا دیتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے اور بعدوں کے گیلا پن اتنا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ پہ چیدا رہتے ہیں کہ ہٹنا ہی نہیں خبر پہ ہی رہنا ہے خبر پرستی نہیں ہے اولیا اللہ کے راستے پہ چلنا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ اللہ کا راستہ کیسے حاصل کیا جاتا وہاں ذکریہ صاحب کو پالکی میں اٹھا اٹھا کے جو ہے گھومتے تھے بری دین مکی مسجد میں ان کی صرف زیارت کرائی جاتی تھی بولتے نہیں تھے پتا چلا کہ پتہ چلا کہ بیان مقصود نہیں ہے مقصود اولیاء اللہ کا وجود ہے حضرت والا کے تیرہ سال ایسے گزرے صاحب فراش کبھی شکایت نہیں کی اور ہم نے الحمدللہ اسی حالت میں فیض اٹھایا حضرت والا نے خود فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے خاص بندے کی زبان کو بند کر دیتے ہیں پہلے کی بات 20-25 سال پہلے تعالیٰ اور ہم واقعی وہ چیز دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بغیر بیان پھوک دیے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہو جس سے اتنے لوگ اللہ والے بن گئے اس کے قلب میں کیا آگ ہوگی وہ سہی کبھی خاص طور سے نہیں بتاتے پلا جگہ جائیں ہمارے دوست تھے اور مولانا بھی تھے عالم بھی تھے تبلیغ میں بھی جڑتے اسے کہنے کا میں جا رہا ہوں چلو حضرت والا سے بہت کرا دو میں نے کہا ایسے بہت نہیں کراتے فری تھا ہمیں ان سے امام تھے ہمارے لے کے ہم سے فری تھے حضرت کے تعلقہ آپ, آپ, آپ, تعلق آپ کا تعلق جو ہے وہ تبلیغ سے بھی ہے اور, اور ان کا تعلق بھی ہے اور وہ خود حضرت شیخ خلیفہ بھی اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا بات صحیح گئی کہ آپ جائیں ہمیں منع نہیں کرتے حضرت والا کے پاس کتنے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو سال لگائے میں تب لے حضرت والا کی یافتہ بھی خلیفہ بھی حضرت نے کبھی منع نہیں کیا حدود کی رعایت کو حدود کی رعایت کو اور سب کاموں کو گدے سے لگاؤ سب ہمارے فریق نہ بنو رفیق بنو فریق نہ بنو رفیق بنو ایک دوسرے کی مدد کرو اور میں ایک دکان کھلی دو دکان کھلی اب دوسرے دکان والا جو ہے شروع میں تو ایسا ہوتا ہے یہ کہاں سے آ گیا? لیکن جب دس دکانیں اسی طرح کھل جائیں تو سے کے, سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دین کے کاموں سے یہ اخلاص کی علامت ہے. یہ اخلاص کی علامت ہے کہ ہر شعبے کا احترام کیا جائے جس شعبے سے مناسبت ہے وہ کام کیا جائے مسجد کے اتنے دروازے چار دروازے کہ نہیں اسی بیچ سے ہی آنا ضروری ہے جو ادھر سے آئے گا اس کا داخلہ ممنوع ہے یا داخلہ قبول نہیں ہے ایسا کیوں بھی؟ کسی بھی دروازے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جس دروازے سے ملے کسی کو تلوار اٹھا کے شہید ہونے پہ معرفت مل رہی ہے اور کسی کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ تکلیف اٹھانے پر مل رہی ہے دعوت و تبلیغ میں مل رہی ہے کسی کو اللہ کے راستے میں وہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مارفت مل رہی اور کوئی اعلی اللہ اعلی رسول پڑھا کر اللہ عالا بن یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہیں جتنے صحرا میں ذرات اس کو محدود کرنا کہ یہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے حضرت مفتی تقریمانی صاحب کے بقول یہ بدعت ہے اور کلو بدآلہ ہر ویداد گمراہی ہے وَكُلُّ اور ہر گمراہی کا انجام لہذا یہ سب ہمارے رات کو تحجب میں ہوتا تھا دل کو مجاہد بھی ہوتا تھا مبلغ بھی ہوتا تھا ابھی صحابہ جو ہیں تلواریں رکھ رہے ہیں اور آپ السلام بھی اتار رہے ہیں اور ادھر سے آ گئے آپ تلوار ہتھیار اور زیرہ اتار رہے ہیں فرشتوں نے راستے میں جہاز ہو رہا ہے کم نہیں کر رہے ارے صاحب بہت مشکل ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو آج کل دیکھ لو داڑی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ جہاں جا کے پتا چل جائے گا اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کے وقت پیچھے نہیں ہٹے یہ چاہتا ہوں مرتبہ فرمایا پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے موت دی جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے یہ ذوق نبوت ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کی تمنا جان دی یہ ادا نہ ہوا کیا داڑھی مڈا دینے سے آدمی پانچ سو سال جئے گا یا قیامت تک جئے گا قیامت تک تو آخر حساب کتاب ہوگا اور کون داڑی منڈانے والے کیا اسی سال تک سے آج کل کون زیادہ جاتا ہے اسی سال کے بعد جو جیتا ہے وہ تو دوسروں کا محتاج بن کے جیتا ہے لہذا زندگی بھی یا اللہ نے وہی مانگی ہے کہ اللہ چلتے ہاتھ پیر کسی کی محتاجی کے بغیر حیات دیجئے اور چلتے ہاتھ پیر اور کلمے والی شہادت والی موت ہو رہا اور غل العمر سے پناہ مانی گئی کہ آدمی دوسروں کا محتاج بن جائے اہل اللہ مستثنا ہے کیونکہ اہل اللہ کے ناز اٹھانے والے بے شمار ہوتے ہیں عام آدمی کے لوگ کہتے ہیں یہ اچھی مصیبت ہے تو ایک محبت کی علامت اگر آدمی کا جانور بھی مر جائے تو ہم لوگ مل بیٹھ کے کچھ شعر و شاعری کرتے تھے کبھی رات کو تو اس میں وہ بھی آ بھی بلایا انہوں نے بھی کچھ سنایا بھی تلاوت بھی ایسی عمدہ کرتے تھے خاجی اور ساٹھ سال کی عمر میں قرآن حص کیا گیا, وہ مجھے بھی بہت خوشی بھی کہ گیا ہے جب سے مجھ کو چھوڑ کر تو گیا ہے جب سے مجھ کو چھوڑ کر تو میری دنیا ہی سونی ہو گئی ہے سونی سنسان گیا ہے جب سے مجھ کو چھوڑ کر تو میری دنیا ہی سونی ہو گئی ہے مجھے کچھ اس طرح ہوتا ہے محسوس کہ جیسے میری بکری کھو گئی ہے جیسے میری بکری جانور کے مرنے سے بھی اس کو افسوس ہوتا جائے کہ ابا مرے دادا مرے افسوس تو ہوتا ہے لیکن حکیم محمد فرماتے ہیں افسوس کرتے ہو ٹھیک ہے روتے بھی ہو ٹھیک ہونا بھی چاہیے لیکن ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ بس ارے ساتھ کیوں چلے گئے ابھی کیوں چلے گئے اور کیوں ہو گیا سب کو جانا ہے سب کو وہیں جانا ہے مفتی تقریمانی صاحب تشریف شریف لائے حضرت والا کے وسال کے بعد جب خود انہوں نے لکھا ہے البلاؤ میں جب حضرت کا وسال ہوا تو میں مدینہ شریف میں تھا کراچی آتے ہی اور حضرت مورا مدر صاحب امیر صاحب سے تعزیت کے لیے آئے شریف لائے تو حضرت نے فرمایا مفتی تقریمانی صاحب نے کہ غم تو ہمیں بھی ہے ہم سب یتیم ہو گئے اتنے بڑے اللہ والے چلے گئے لیکن ایک بات تسلی کی یہ ہے کہ ہم سب کو بھی وہیں جانا ہے یہ چند برسوں کی جدائی ہے یہ سارا نے مجھے مفتی صاحب کے اس بات سے بڑی تسلی کتنے دو چار دس سال ہر آدمی کو سفر کرنا وہاں جا کے پھر ملاقات ہو جائے ایسا جیسا آدمی جو یہاں سے پنجاب کے جانے والے تو یہ اسی طرح ہے سفر آخرت ہر ایک کو جانا ہے تو حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری محبت لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دادا کو زندگی اتنا دے, اتنی دے کہ ایک سو پچاس سال کے اب وہیں جو ہے وہی جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ سب وہیں ہو رہا ہے. پریشان ہو جائے گا نہیں ہوں گے گھر والے بےچارے بہو بھی پریشان اور ان کے شوہر بھی پریشان اور بیٹا بھی سب پریشان اور ان کے بھی ابا بیٹھے ہوئے دو سو سال کے وہ دے رہے بتائیے کتنی پریشانی ہو لہذا یہ جانا بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے ایک عمر کے ساتھ چلے جانا بھی اگر نہیں جائیں گے تو دوسرے لوگ کیسے آئیں گے اسی لیے السلام جب مل گئے تھے کسی کو کسی اللہ والے کو تو انہوں نے پوچھا تو تم اچانک آ جاتے ہو بتایا تو کرو پہ سے دادا جان کے پوتے کی سورت میں آتا ہوں پوتے کی سورت میں دادا جان اب جگہ خالی کر دو اب میں آ گیا تیسری پوشت آ گئی ہے اب آپ کے جانے کا وقت آنے والا لیکن دادا جان سفید بال میں جو ہے کالا سجاب لگا رہے ہیں اسی طرح ہم جوان بن جائیں ارے بھائی اور داڑی دیر تاکہ نہ معلوم داعت گر رہے ہیں دانتے ہی لیکن جو ہے, جو, ہے جو ہے جوان بننے کی فکر میں بال کالے کروا, کروا کر نوجوان بنے دادا تو اور اسی طرح ہم کسی کبھی جو ہے ہم حضرا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ہم دادا کی شکل میں یا پوتے کی شکل میں آتے ہیں کبھی ہم اس طرح بخار کی شکل میں آتے ہیں تیز بخار کی, تیز بخار کی تیاری کرو بخار میں بھی نماز چھوڑے بیٹھے جو چلتے سکے پڑھ لو پانی لگانے سے سردی لگ رہی ہے ایک دو چار تو ہو گئے ہو جائیں گے اگر زندگی رہی کالے بال سفید ہونے اور کوئی روک سکتا ہے کوئی روک سکا ہے نہ روک سکے گا تو کال کبھی سفید بال کی صورت میں آتا ہوں یہ کھیتی بھی کاٹ لیا جائے گا یہ چمن رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے چلے گئے چلے گئے صحابہ چلے گئے نبیوں کے سردار چلے گئے ہم کیسے رہیں گے جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے حضرت فرماتے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگا ہے؟ فرماتے زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد دیکھیے ذرا اردو پہ بھی غور کریں اور معنی پہ بھی زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد سعودی عرب ایک مہینے کا دیتا ہے نا اور چودہ دن کی اب ٹکٹ ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اگر اجازت تو ایک خاص اتنے وقت تک رہ سکتا ہے لیکن پتہ ہے چودہ دن سے پہلے نہیں نکالے ایک مہینے سے پہلے ویزا ختم نہیں ہوگا لیکن زندگی کا ویزا نا معلوم نا قابل توسیع ہاں کوئی بیمار ہو گیا وہ دے رہا ایکسٹینڈ کرتے ذرا میرا ویزا میں بیمار ہوں کتنے لوگ ہندوستان سے پاکستان پاکستان ہندوستان جا کے جاتے ہیں پندرہ دن کے لیے اور رہتے ہیں چار چار مہینے یہی دیتے رہتے ہیں کرنے کا ہمارے اور بڑھا دو اور بڑھا لیکن ایسا ہے کہ ویزا نہ معلوم المیاد پتہ نہیں کب تک یہ ویزا رہے گا نہ قابل توسیع اور بڑھ بھی نہیں سکتا اس میں لہٰذا تیاری میں جلدی کرنی چاہیے پہلے ہم نے بہت دیر کر دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توسیع پتہ کرنا